إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مذلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد رجلا فقال له اختنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وسيحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك راه الحاكم في المستدرك ولب حقیف شعب المان والم في ترغیب و ترحیب وصما والبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فی صحیح ترغیب و ہر قسم کی حمد و صناح بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالی و مالک اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے اللہ کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد انگند درود سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف دنیا ان سے جن کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمائے گئے جن کا نام نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی ہیں چاہے وہ مال کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو یا اس طریقے صحت کی شکل میں ہو منصب کی شکل میں ہو دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی بھی نعمت اللہ العالمین کے طرف سے ہمارے پاس ہے تو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی امانت بھی ہیں ان ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے ان نعمتوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے قبل اس کے کہ ایسا وقت آ جائے کہ ہم کفے افسوس ملیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ رب تو دوبارہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے اس لیے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کے اندر ہمیں اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا یادین ادلوف کافا اے ایمان والو اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ مکمل طور پر اسلام پر عمل پیرا ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ چیزوں پر ہمارے یہاں عمل ہو کہ چیزوں کو ہم چھوڑ دیں یہ یہود و نصارہ کی و مشرقین کی روش رہی ہے اس لیے مکمل طور پر ہمے دین اسلام کے اندر داخل ہونے کا اللہ رب العالمی نے حکم دیا جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث صحیح حدیث اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت فرما رہے تھے تو ان سے کیا فرمایا کہ پانچ چیزوں کو اق تنیم قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو قبل اس کے کو پانچ چیزیں تم سے چھن جائیں جو ذات دینے پر قادر ہے وہ پانچ چیزیں اور دیگر نعمتیں وہ جات وہ ذات اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے انسان کو غرور میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی نہیں کتنے لوگ ہیں نعمتوں سے مالا مال ہیں لیکن اچانک نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ مالدار تھے غریب ہو گئے تندرست تھے مریض ہو گئے اور منصب والے تھے کوئی منصب نہیں رہ گیا اچھی خاصی نوکری تھی بہترین تنخواہ تھی چھن گئی ساری چیزیں کچھ باقی نہیں بچا گھر بیچنے پر مجبور ہو گئے دکانیں بیچنے پر مجبور ہو گئے قرض لے کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے کبھی غرور نہیں کرنا غمنڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کریں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور نعمتوں کے جانے سے پہلے ان نعمتوں کی اہمیت کو سمجھیں اور ان نعمتوں کو غنیمت جانیں ہمارے بھی نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو شبابہ کا قبل حرمی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو جوانی کو غنیمت سمجھو اللہ نے جوانی دی ہے اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو اس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا بڑھاپا آ جائے گا نیکیاں کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے ارادہ ہوگا لیکن طاقت نہیں رہے گی ہمارے پاس بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا مجبور کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھنا پڑے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہمارے پاس نہ رہ جائے ہم لیٹنے پر مجبور ہو جائیں بستر پر چلے جائیں آنکھ کے اشاروں سے پڑھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس وقت کے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو جوانی کو غنیمت جانو جوانی اللہ نے دیے ہے پا پانے سے پہلے جوانی انسان کی زندگی کا سب سے زبردست مرحلہ ہوتا ہے اس جوانی کے اندر اس مرحلے کے اندر انسان جو چاہے جو کر سکتا ہے برائی کرنا چاہے برائی بھی کر سکتا ہے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کے پاس اور نیکی کرنا چاہے تو نیکی بھی کر سکتا ہے لہذا اس جوانی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس جوانی ہماری عمر کے بارے میں قیامت کے دن سوال تو ہوگا ہی لیکن جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال ہوگا کیونکہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے جوانی جو اللہ رب ہمیں عطا فرماتا ہے لہذا اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ فرماتے ہیں قیامت کے دن سات بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انہیں میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا فی عبادت اللہ ایسا نوجوان جس کی پرورش اللہ تعالی کی بات میں ہوگی اس کو بھی اللہ کے کے دن, دن اپنے کے سائے میں جگہ دے گا یہ نوجوانی کی قدر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ مقام اور مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ باپ بیٹے کو نہ ماں کو نہ بھائی بہن کو نہ کنبے اور رشتے داروں کو کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کس بندے کو جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی لہٰذا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کیجیے جوانی کو غنیمت مت جانی ہے اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس جوانی کو یوں برباد مت کیجیے اللہ نے جو طاقت دی ہے اسے غلط استعمال مت کیجیے بلکہ اس کی حفاظت کیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اللہ کے حدیثی خی رومن الدوئف و فی کل خیر طاقت اور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے اور ہر ایک کے اندر خیر ہے ہر ایک کے اندر بھلائی ہے لہذا اس طاقت کی اس جوانی کی قدر و قیمت کریں اس کو غنیمت جانے اس کو یوں ہی برباد نہ کریں بلکہ جس رب نے جوانی دی ہے اس رب کے احکامات پر عمل پیرا ہو اس رب کی بندگی کریں اس رب کی اطاعت کریں جس نے یہ چیز ہمیں دے رکھی ہے ممکن ہے بڑھا پانے سے پہلے ہماری وفات ہو جائے لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں جوانی میں لوگ مر جاتے ہیں کتنے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا ہر ایک وقت مقرر ہے ایک سیکنڈ پہلے کوئی وقت سے پہلے نہیں مرے گا ایک سیکنڈ پہلے نہیں مرے گا ہم کہہ دیتے ہیں وقت سے پہلے مر گیا نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ نے اس کا وہی وقت رکھا تھا وہی اس کی عمر تھی پچیس سال ہی جئے گا وہ اسے دادا نہیں جی سکتا ماں کے پیٹ ہی میں مر جائے گا وہ دس سال کا ہوگا مر جائے گا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ انسان وقت سے پہلے چلے گا ہرگز رہی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی نہ پہلے اور نئے سیکنڈ بعد اللہ کا وقت آ جائے گا اس کے لیے اس کا فرشتہ اس کے پاس پہنچ جائے گا دنیا سے چلا جائے گا تو جوانی کو ہم غنیمت جانیں اس جوانی کی قدر اور قیمت پہچانے وہ صحت کا قبل سقم اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو تندرست ہے آج الحمد بہت عزیب نعمت ہے اللہ کے رب العالمین کی نعمت یہ صحت اور تندرستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے نعمتان مغبون فی حما کثیر عمر اناس اور صحت دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر لوگ بہت کم کرتے ہیں جن کا لوگوں کے احساس نہیں ہے ایک تو صحت اور دوسری فرصت تندرستی اور فارغ البالی انسان اس کی قدر نہیں کرتا کب قدر ہوتی جب انسان بیمار ہو جاتا تب اسے جا کر کے تندرستی کی قدر ہوتی ہے اس لیے اس تندرستی کی قدر کریں ہم آج ہمارے پاس تندرستی ہے طاقت ہے ہم کر سکتے ہیں اللہ ہر غلامین کی عبادت لہذا بیماری سے پہلے انسان کو صحت مندی کو اے اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کے لیے استعمال کرنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کتنے بیمار لوگ ہیں ان کی تمنا ہے کہ کاش میرے پاس بھی صحت ہوتی لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں صحت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے نعمتیں سمجھانے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے اس لیے معنی فرماتے ہیں بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو اس وقت کا استعمال کر لو اللہ تعالیٰ کے بات میں اور اس کا فائدہ یہ میرے کو یاد رکھیے گا کہ اگر انسان جوانی میں عبادت کرتا ہے اور اور بیمار اور صحت مند ہونے کی صورت میں اور بیماری ہونے کی وجہ سے اگر وہ آدمی سے بات کو نہیں کر پاتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اذر دیتا ہے کو سے معلوم ہے کہ جب تندرست تھا تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا اس کی نیت ہے صحیح اس کی نیت سچی ہے وہ کرنا چاہتا ہے عبادت لیکن بیماری کو جیسے نہیں کر پاتا تو اللہ ہر اس نیت کی وجہ سے اس کو ادر اور ثواب دیتا ہے لیکن جو اپنی صحت کو برباد کر دیتا ہے لئے چیزوں میں غلط کاموں میں برائی میں خواہش اور منکر میں بری چیزوں میں برباد کر دیتا ہے وہ اگر بیمار آنے کے بعد ایسا سوچتے گا سوچتا بھی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے بیماری سے پہلے اپنی صحت مند کو مندی کو یا اپنی صحت کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین کی بات میں جس نے نعمت دی ہے اس کو ہم استعمال کریں وہ کا قبل فقر اور اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے اس کو غنی جانو اللہ نے آج مال دیا کل مال نہیں رہے گا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس کو چاہے فقیر بنا دے جس کو چاہے تخت دے دے جس کو چاہے تختے پر بٹھا دے اللہ رب غلامین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اللہ رب غلامین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ ہاتھ نہیں ہے ہم صرف محنت کر سکتے دینے والا اللہ رب العالمین کبھی غرور گھمن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ڈگری کی بنا پر ہمیں ملتا ہے کتنی ڈگری والے جھاؤ لگاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کتنے بڑے بڑے زیر اور عقلمند لوگ ان کے پاس عقل کی کمی نہیں ہے لیکن فخر و فاقہ اور ان کے پاس مالداری نہیں ہے فقر و فاقہ ان کے پاس یہ اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے او مکمن احمد انحمن اللہ جو کچھ بھی نعمت ہے تمہارے پاس اللہ البرامن کی طرف سے نعمت یہ مالداری اللہ برامن کی طرف اللہ نے اللہ نے دے رکھا ہے. یہ ہماری محنت اور کرتوت ہی کا نتیجہ نہیں ہے اللہ العالمین کا احسان ہے اس کا صلاح اس کا اس کا اس کا فضل اس کا کرم ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے مال دے رکھا کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں کتنے لوگ محنت کرتے ہیں سیلری ان کو لے کر کے بھاگ جاتا نہیں ملتی سیلری ان کو کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ اللہ العالمین کی طرف سے ہے لہٰذا فقر و سے پہلے انسان کو اپنی مالداری غنیمت جاننا چاہیے اور اس مالداری میں جو کچھ آپ کرو گے وہی آپ کا مال ہے وہی آپ کا مال ہے انسان کا مال ہوئے جس نے کھا لیا پہن لیا اور اللہ رب العامی کی میں خرچ کر دیا جو انسان کر کے جاتا اس کا مال نہیں ہے یہ وارث کا مال ہے یہ وہ ہمارا مال نہیں ہے جو ہم چھوڑ کر کے جاتے مال ہمارا وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ ہمارا مال ہے یہ مال نہیں جو ہماری آنکھ بند ہوگی چھوڑ کر کے جائیں گے جائیداد دولت اور منصب دولت اور محلات اور دکانیں فیکٹریاں کمپنیاں گاڑیاں یہ ہمارا مال نہیں ہے یہ یہ تو ہمارے وارثین کا مال ہے جو ہمارے مال کے وارث ہوں گے لیکن یاد رکھیے گا حساب ہمیں دینا پڑے گا وہ ہمارا مال نہیں لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی پیاری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے کمالبی نے پوچھا سوال کیا ائکم مال وارثی احب و مال تم میں سے کون لوگ ایسے ہیں جن کے نظر میں یا جن کے نزدیک ان کے وارث کمال زیادہ محبوب ہیں ان کے اپنے مال سے ان کے وارث کمال زیادہ محبوب ہے اپنا مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کے لیے محنت کرتے ہیں تگو تو کرتے ہیں لوگوں نے کہا مامحد الہ احب علئی ہم میں سے جو بھی ہے اسے اس کا اپنا مال ہی پسند ہے اپنے وارث کا مال تو اسے نہیں پسند ہے ابن نے فرمایا ان مَا لہو ماقدم وہ مال وار ہی مَا اخر بخاری کے روایت ہے اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ کر کے جائے گا اس کے وارث کا مال ہے اس کا مال نہیں ہے ہم جس کے لیے حلال و حرام سب کھاتے ہم جس کے لیے جھوٹ بولتے ڈکیتی کرتے چوری کرتے بےمانی کرتے رشوت لیتے صرف مال اکٹا ہو جائے ہمارے پاس بس میں مروں تمہارے اولاد کے پاس جائیداد ہو کوٹیاں ان کے پاس کچھ دے کر کے میں ان کو جاؤں ہماری یہ فکر رہتی ہے میرے بھائیو یہ ہمارا مال نہیں ہے لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا سوچئے ذرا غور کیجئے جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے اس کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا اصل مال ہمارا وہ ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا اور اگر آپ کا مال ہے حقیقت میں تو جو آپ اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے دین پر چھوڑ کر کے جائیں گے ان کی صحیح رہنمائی کر کے جائیں گے وہ اصل میں وہ بھی آپ کا مال وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کے درجات کے در بلندی کرے گا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث انسان مر جاتا ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں امال کے صرف تین دروازے کچھ کچ دروازے کھلے رہتے ہیں ایک حدیث میں آپ نے تین دروازوں کا ذکر کیا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور صدقے جاریہ جو چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ اور نفع بخش علم جو چھوڑ کر کے جاتا ہے ان چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے نیک اولاد یہ اصلی مال ہے ہمارا اچھی تربیت کر کے جائیں تاکہ ہمارا ہم ہمارے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کریں ہمارے نیک نامی کا ذریعہ بنیں وہ اصل ہمارے مال ہوا ہیں یہ مال جو جائیداد چھوڑ کر کے جائیں گے کتنے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا باپ نے بہت کچھ مال چھوڑا انگنت مال چھوڑا چند سال گزرے سب فقیر ہو گئے مال ان کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا جوا میں عیاشی میں اور نافرمانی میں اللہ کی پورے مال کو انہوں نے خرچ کر دیا کیونکہ بچے کی تربیت نہیں کی تھی انہوں نے اولاد کی تربیت نہیں کی آنکھ بند ہوئی آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ سالوں میں پورا مال ختم ہو گیا اس لیے میرے بھائی جو مال آگے بھیجیں گے ہم وہی ہمارا مال ہے ہمیں اس مال کی لیے فکر کرنی چاہیے چھوڑے ہوئے مال کی فکر نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جسے ہمیں رزق دیا ہے. ہمارے بعد آنے والے ہمارے وارثیر کو اللہ رزق دے گا وہی رزق دینے والا چڑیوں کو روزی دیتا ہے سانپ کو بچھو کو روزی دیتا ہے سب کو اللہ روزی دیتا ہے کیا ہماری اولاد کو ہمارے لوگوں کو روزی نہیں دے گا ضرور دے گا لہذا اللہ تعالیٰ کے یہاں مال بھیج کر کے اپنے درجات کی بلندی میں اضافہ کیجیے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ اتارنا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بکری ذبح کیا بکری ذبح کیا انہوں نے تمہارے بھی نے پوچھا ما بقیا بینا بکری میں کیا باقی بچ گیا ہے قالت ما بقیا بینا اللہ کا کہا کہ صرف ان کا جو ہے یہ بچا بس یہ جو کتف یعنی جو کندھا ہوتا ہے یا بازو ہوتا ہے اگلی ران یا جو بازو ہوتا ہے وہ بچا ہے اور باقی سب کیا, کیا ہم نے دے دیا لوگوں کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہی بچا ہمارے پاس بس اور کچھ نہیں بچا ہمارے بقیہ کلوا اللہ سونی تربی کر سب بچ گیا ہے سوائے بازو کے جو تم نے دیا اللہ کی راہ میں وہی بچا ہے حقیقت میں جو تمہارے گھر میں پڑا ہوا وہ نہیں بچا ہے وہ, وہ تمہارے اپنے استعمال کے لیے جو تم نے دے دیا غریبوں میں اور مستحقین کو محتاجین کو تم نے دے دیا وہی بچا ہے حقیقت میں اللہ کے وہ مال بچا ہوا اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی ایک بکری بھی اللہ کی میں خرچ کرتا ہے چھوٹا سا چھوٹی سی بکری بھی اللہ تعالیٰ اس کو پالتا اور پوستا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے لہٰذا میرے بھائی ہمارا مال ہوا ہے جو ہم آگے بھیجیں گے اور خرچ کرنے سے مال ہوتا یاد رکھیے خرچ کرنے سے مال کو اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے ہمیں سمجھتے ہیں اگر ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے زکوات دیں گے ہمارے مال میں کچھ مال تو واجب ہے دینا زکوٰۃ دینا واجب ہے ہماری بیوی ہے بچی ہمارے ماں باپ ہے ان کا خرچ دینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے اور کچھ چیزیں نفلی ہوتی ہیں صدقات و خیرات اس کے کرنے سے مال کے اندر کبھی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جب بھی بندہ ہوتا ہے صبح کرتا اللہ تعالی کی طرف سے دو بندے دو فرشت نازل ہوتے ہیں مامنومن اس بہلی عباد اس بہل باد ملکان فیقول آفرماد جب بھی بندہ صبح کر کے سوتا ہے دو فرشت اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ایک دائیں طرف بیٹھتا ہے اور بائیں طرف بیٹھتا ہے دائیں, دائیں طرف والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والے کو تو اور دے دے اور بائیں والا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مال کو رو کر کے رکھتا ہے کے مال کو برباد کر دے اس کے مال کو تباہ کر دے جو رو کر کے رکھتا ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں دیا کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے کو مل جائے اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ان تک پہنچانے کا لہذا مال کو تقسیم کرنے والا بنی ہے جو اللہ تعالیٰ دے اپنا بھی حق رکھیے ماں باپ کا بھی حق رکھیے اور غریبوں اور مسکینوں کا بھی حق رکھیے اصل ہمارا مال وہی ہے جو ہم خرچ کر کے جائیں گے اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا جو عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے اس عورت کے پستان میں دودھ آنا بند ہو جاتا ہے لیکن جو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور دودھ ڈالتا ہے آپ کنوئیں سے پانی نکالنا نر سے پانی نکالنا بند کر دیں گے کنواں سوکھ جائے گا لیکن جتنا زیادہ نکالتے رہیں گے پانی نکلتا رہے گا اسے جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اتنا اللہ رب بلامن آپ کے مال میں اضافہ کرتے رہے گا یقین رکھیں اس بات پر جیسے اللہ کی ذات پر یقین ہے نبی پر یقین ہے ایسی اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اگر ہم اے ایمان ہیں تو کہ ہمارا دیا ہوا مال کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی کم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے در اضافہ کرے گا فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے مال دینے سے کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اور اضافہ کرتا ہے غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں ہمیں مسکینوں کی دعائیں ملتی ہیں اللہ غریب اور مسکینوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اس جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے آپ کے جو مستحق لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں رشتہ دار لوگ ہیں اللہ عبامین آپ کے مال کے اندر اور اضافہ کرے گا اس لیے مالداری کو غنیمت جانی ہے اور اصل مالداری مال کی کثرت نہیں ہے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے کتنے مالدار ہیں ان کے پاس پیسے کمی نہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کتنے ایسے لوگ ہیں اہل ایمان مال زیادہ نہیں ہے لیکن دل کی مالداری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس لیے اصل مالداری دل کی مالداری ہوتی مال کی کثرت یہ اصل مالداری نہیں ہے پھر ہمارے نے فرمایا فراغ کا قبلہ اشغل اور مشغول ہونے سے پہلے صحت اپنی فارغ البالی اور, اور جو تمہاری فراغت ہے فرصت ہے اس کو قریمت جانو آج وقت ہے خالی بیٹھے ہوئے ہو اللہ کی بات کرو قرآن کی تلاوت کرو حدیثوں کو یاد کرو قرآن یاد کرو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیوٹی نہیں کیا کریں آج کچھ لوگ فلمیں دے کر کے بنا ود گزار لیتے ہیں کوئی جوا کھیلتا ہے کوئی سٹہ کھیلتا ہے کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ ہے کوئی کچھ نہیں پاتا تو جبیل میں جاتا ہے اور اس طریقے سے لڑکیوں کو دے کر کے اپنی آنکھوں کو جو ہے اور اس لیے دے کر کے بنا وقت گزارتا رہتا ہے کہتے ہیں, پاس, میں ہمارے پاس ٹائم ہے کیا کریں ہمارے پاس ہے میرے بھائی ٹائم کو دیا اللہ نے دیا ہے. اللہ کا بنایا ہو وقت ہے اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا آج فرصت ہے اس فرصت کو اللہ تعالیٰ کی بات میں صرف کیجیے مصروف ہونے سے پہلے مصروف ہو جاؤ گے چاہو گے بھی اللہ کی بات کرنا ٹائم نہیں ملے گا موقع نہیں ملے گا آج فرصت اللہ کی بات نہیں کرتے کل ڈیوٹی کریں گے اور اگر کفیر کہے گا کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے سنت پڑھنے نہیں دے گا تو کہیں گے دیکھو ہمیں سنت پڑھنے نہیں دیتا تم نے نہیں قدر کی وقت کی فرصت کی جب تمہارے پاس فرصت تھی تم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے تم اور آج ڈیوٹی لگ گئی ہے تو بہانہ بنا کر کے نماز پڑھنے کی سنت کا ہم کو موقع نہیں ملتا عمرہ کرنے جاتے ہیں اگر ڈرائیور نے نماز کے لیے نہیں روکا ڈرائیور گالی دیں گے گھر پر پہنچ جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کیا ہے یہ اسلام ہے یہ عمرہ کرنے جا رہے ہو سفر میں ڈرائیور نے گالی نہیں روکا گاڑی کو گاڑی والے کو ڈرائیور گالی دیں گے نماز کے لیے نہیں روکا اس نے غلط کیا یہاں کون روکنے والا ہے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، فرصت بھی ہو، سب کچھ ہے لیکن مسجد بھی قریب ہے اذان بھی سنتے ہو حیال فلاح حیال فلاح لیکن پھر بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے کیا ہے یہ لہذا اس کو غنیمت جانو جو اللہ رب العلامی نے فرصت میں دی ہے مصروف ہونے سے پہلے اس فرصت کی قدر کیجئے اللہ رب بلامین کی اطاعت کے اندر صرف کیجئے ایک ایک پل کا حساب ہوگا ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا فرشتے موجود ہیں ہمارے کندھوں پر ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں لا ولا اللہ ہر چھوٹی بڑی بات ہماری درج ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا لہذا یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس لیے فرصت میں اللہ نے دیا ہے نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اللہ ہمارا نگبان ہے سب کو جاننے والا اس لیے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے بعد میں خرچ کیجئے وہ حیات کا قبل موتی اور موت سے پہلے زندگی کو غنی جانو موت سے پہلے زندگی کو غنی جانو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مر گئے دروازہ بند ہو گیا نیکی کا یہ دنیا داؤ العمل ہے داعل حساب اس کے بعد آئے گا آج عمل کی دنیا ہے کل حساب کی دنیا ہوگا ہوگی آج حساب نہیں ہے کل عمل کرنے کے لیے موقع نہیں ملے گا آج کر لو جو کر سکتے ہو پر نامے اعمال کو یا تو سیاہ اور کالا کر دو نامے اعمال کو یا تو پر نامے اعمال کے اندر نیکیاں درج کرا لو کل جب اجائے گا تو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا خلاص ٹائم ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو 60 سال کی عمر دے دی اللہ اس کے پاس کی عذر نہیں چھوڑتا اس کے پاس عذر نہیں رہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا نہیں میں یہ کر لیتا میں یہ کر لیتا. نہیں, بند ہو گیا ہے اب, اب کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اس لیے آنکھیں بند کرنے سے پہلے سانسیں بند ہونے سے پہلے جو دی ہوئی سانس اللہ رب العامین کی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کیجئے اس نعمت کی قدر کیجئے ہماری پوری زندگی کی دو سانسوں کے درمیان میں ہے ہماری سانس چلتی ہے ہم زندہ ہیں ہماری سانس بند ہوگئی ہم مردہ ہو گئے مردے ہمارا شمار ہو جائے گا اور جب مر جائیں گے ہمارا عمل ہمارے ساتھ جائے گا اور کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی نہ مال جائے گا نہ دولت جائے گی کوئی بہت جائے گا آپ کے قبر تک جائے گا قبر میں رکھ کر کے واپس چلے آئے گا آپ کا کتنا ہی قریبی کو نہ ہو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے قبر میں سونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا جن پر ہمیں فخر ہے اپنی اولاد پر اپنے بال بچوں پر بیوی پر ایک سیکنڈ کے لیے کوئی قبر میں آپ کے پاس سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا آپ کے ساتھ آپ عمل جائے گا بس اور کوئی چیز نہیں جائے گی حسمت جاؤ دولت سب ختم ہو جائے گی سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا دنیا میں تنہا آئے ہیں آئے تھے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا دنیا سے ایسے ہم کو جانا پڑے گا اس لیے جو کچھ اللہ نے دیا رکھا ہے ان ساری نعمتوں کی قدر کیجئے موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت مت جانیے اور اس زندگی کی کو اللہ البرامین کے بات کے اندر صرف کیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف کیجئے تاکہ کل آنے سے پہلے ہمیں افسوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ برامین ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق آئیں فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے اپنی بندگی اور عبادت پر اللہ رب ہم سب کو قائم رکھا مبارك الله لكم في القوان الدين ونافعني إياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جباد كريم ملكم والروف الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهدوا الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهی eben وعلى آل إبراهی مینک حمید مجید وباریک على محمد وعلى آل محمد كما ورکت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم وعلى آل إبراهی عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد القربى وینهى عن الفعشاء والمنکر والبغی يعجtermin لعلكم تذكرون اذقول الله يذكركم و اوہوس سجی واد اللہ اکبر اللہ یالم سن